ہرگز نہیں بے شکی قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ عبرت و نصیحت کا خزانہ ہے اس میں موجود اللہ کے عوامر و نواہی سے جو چاہے فائدہ اٹھائے اور اپنی عاقبت سدھارے لیکن اس سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جسے اللہ توفیق دے گا اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آیت چھپن کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس سے بندوں کو ڈرنا چاہیے اور جسے راضی کرنے کے لیے عمل صالح کرنا چاہیے اور وہی ارحمر مومنوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے امام احمد ترمزی نس دارمی اور ابن ماجہ وغیرہ نے انس رضی اللہ عن سے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرح کی تلاوت کی اور فرمایا لوگو تمہارا رب کہتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جس سے ڈرنا چاہیے پس میرے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ تو جو شخص مجھ سے ڈرے گا اور میرے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنائے گا میں اسے معاف کر دوں گا وب اللہ